مکتوب امیر المومنین علیہ السلام اشس ابن قیس والی آزر کے نام یہ عہدہ تمہارے لیے کوئی آزوقہ نہیں ہے بلکہ وہ تمہاری گردن میں ایک امانت کا پھندہ ہے اور تم اپنے حکمران بالا کی طرف سے حفاظت پر معمور ہو تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ریت کے معاملے میں جو چاہو کر گزرو خبردار کسی مضبوط دلیل کے بغیر کسی بڑے کام میں ہاتھ نہ ڈالا کرو تمہارے ہاتھوں میں خدائے بزرگ برتر کے اموال میں سے ایک مال ہے اور تم اس وقت تک اس کے خزانچی ہو جب تک میرے حوالے نہ کر دو بہرحال میں غالباً تمہارے لیے برا حکمران تو نہیں ہوں والسلام